حکومت یہ حکومت کے بل کے چون کیا گیا حکومت کے چلام بولنا قیمت جلا ہے جلائے یہ ابھی ٹور بنے گر کیا دونوں کے اندر دونوں کے اندر کے خلاف نہ کریں گے قیمت نہ سنیں گے قیمت نہ کریں گے حیبت نہ سنیں گے اعظم کفر کی حکومتوں کے خلاف بولنے کو بھی بسم دلو کا حکومتوں اور برائیوں کے خلاف بولنا اسلام کا اہم ترین فرض ہے نیٹ کہنا برائی روکنا اس وجہ سے جو مبارکی hmm. ہے مومن فراضی نہیں ہو سکتا ولی پراضی نہیں ہو سکتا لوگوں نے دجال دیکھے ہیں اولیاء اولیا اولیاء کو بدنام کرنے والے لعین دیکھے ہیں کافروں کے جنکشن میں رہے کافروں کے گڑ اور مرکز میں رہے ہمارے خواجہ میری غریب نوازی جن کے بارے میں ہے کہ نوے لاکھ کافر کو کلمہ پڑھا دیا مسلمان کر دیا ثابت کریں کہ اس کو پرستان کے اندر رہ کر کبھی آپ نے اصلہ اٹھایا ہو یا کسی سے کہا ہو تو میں نے دو سال جیل کاٹی گوالیار کی جہانگیر کے دور میں ان کو جیل کیوں نہیں آتی امام اعظم نے جیل کاٹی ہے امام احمد بن ابر کو کوڑے لگے ہیں ان خدیلوں پر حکومتیں عاشق ہیں اور مبارک بادی کے خط بھیجتی ہیں کہ <ä dass> <coughs> بات ہے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ حق کے متلاشی الحکمت عباء اللہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے زیادہ ہوا ہب ہوا ہب پاؤ کوئی زیادہ حق نہ یہاں میرے پایا یہ دجالوں کا دور بنا ہوا ہے کتنے بازوں کا دور بنا ہوا ہے یہ ماحول دجالوں کا صحیح ہے اتنی بولینا. اتنی بولینا. ایک بزرگ اللہ کا اس کے سامنے اس کے مرید کی کسی نے کسی دین نے آپ کو پتہ چلا آپ تعزیت کرنے کے لیے کیسے ہے میں تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں بے دین نے تیری تعریف کیا تیرا دین چلا گیا ہے تیرا دین اگر ہوتا تو بے دین تیری تعریف نہ کرتا جن لائنوں کی تعریف کفار کرتے ہیں یہ لائن ہوتے ہی کفار اگر یہ مسلمان ہوتے تعریف نہ ہو رسول اکرم کو گالی نکالتے ہیں امام مرسلیم کو ان کو کیا کر رہے ہیں اب جس کے دل میں بت سمایا ہوا ہے وہ دال کا پجاری ہے جس کے دل میں خدا رسول ہے گا بھائی <laughs> <laughs> <بے> ان <صدراندی> <us> سے کو رشتہ لینا ہے لگی نالوں چنگی کوئی قدران دی جاری پلا ہوا لڑ نیڑوں چٹیا ساری عمر نہیں بیس ساری ایمان سے بتاؤ کہیں سنا ہے آپ نے کہ یورپ والے انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے, پہ... سے پہلے انہوں نے شرط رکھی ہو کہ اسلام کی تعلیم سیکھو کبھی سنا ہے آپ نے وہ تو حرام قرار دیتے ہیں اور یہ کیسے لائن جماعتیں ہیں جنہوں نے اسلام کی آ... کا... اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے پہلے شرط کر دیا so, ہے میٹرک ہے ارے بھائی پانچ جماعتیں کی ہیں پھر ہم حفظ میں داخلہ دے سکتے ہیں پانچ پہلے کر کے آؤں पहले काफिर करता है फिर उसको तालीम देता है इस्लाम तो क्यों तेरे पास डॉलर ना आए क्यों मरकज कायम न हूं क्यों हुकूमतें खुश न हूं क्यों खर्चे यूरोप न उठाए मुझ पर पाबंदी है मैंने इनके बंदे मारे हुए हैं جو لانتی یزید کے ساتھ ہوگا تو یزید اس پر ناراض کیوں ہوگا حسین پر تو تب ناراض ہے کہ یزید کے مقابلے میں کے ساتھ ہے, ہے. بہرحال یہ تو بزرگ کی پکی نشانی ہے دو بزرگوں کی ادھر کونا دوسرا دبئی میں ہے اس وجہ سے تو مرد لانا میں ادھر نہیں آتا کیوں میں مر جاؤں کسی نے خصرے سے کہا اسلحہ اٹھا اس نے کہا ہمارا دشمن ایمان سے بتاؤ جنہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا جن کے منشور کے اندر یہ ہے کہ کسی کو کچھ کس نے مارنا مارنے تو ہم مارے گے تو ہمیں مارے कि पूरी दुनिया कोफर के खिलाफ हमने झंडा झंडा उठाया हुआ है आपके ऊपर वो हमला कैसा हुआ है वो है? कैसा हमला पता है आपको आपको पता होगा कि कुत्ते भी हड्डी पर लड़ जाते हैं ये वैसे हमले एक हमला तारू कादरी में करवाया था دن وکیل کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا اتنا بڑا دجال آدمی قزاب صاحب کہ جب کوٹ میں اس نے مسئلہ اٹھایا اپنا کہ میرے اوپر حملہ ہوا اور رات کا ٹائم تھا تو میری گھر والی تھی سر لکھ رہی تھی ضفر چودھری نہیں اپنا وکیل وہ <تصفح> مجھے بس. کہنا ہم, دیکھ, ہم بیٹھے ہوئے ہیں حال بڑا پڑا ہے وکیلوں سے بات ہو رہی ہے اس نے کہا کہ جناب اس وقت رات کا اتنے کا ٹائم تھا میری گھر والی اس وقت فیسز لکھ رہی تھی اب وہ وکیل مخالف وکیل اٹھڑے ہوئے اس نے کہا یار کیا لکھ رہی تھی اس نے فیصد لکھ تھی. اب فیس ایم اے کے بعد لکھے جاتے ہیں <laughs> اس نے کہا فیصل لکھ رہی تھی آپ کی گھر والی نے ماشاء اللہ ایم اے کیا ہوا پتا نہیں پھر, پھر ایفے تو کیا ہوگا بی اے کیا ہوگا نہیں بی ایس اے تو پھر ضرور ہوگی میٹرک مڈل میں کیا جی پانچ جماعتوں اس نے کہا سر فیصد کو ایم ایل کے بعد لکھ کے جاتے ہیں یہ پانچ جماعتوں والی فیصد لکھ رہی ہے کورٹ نے فیصلہ کیا یہ انتہائی خطرہ آدمی ہے وکیل نے انگلش کی کتاب دکھائی جس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا ایک مرتبہ جھوٹ ثابت ہو جائے گا چوٹ میں کبھی وہ گواہی نہیں دے سکے گا ہمیشہ اس کی کسی بات بہت اس کی تمام باتیں جھوٹ ہی کرار پائے گی hmm. Hmm. جو وہ ایک عجیب کا جان وہ بھی اسی طرح کا ولی ہے جس طرح کا وہ سبز پگڑی والے کا جس طرح کا ولی ہے وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ دفت کلاشن کو رہتا ہے رہتا صاحب تو پڑ گیا ہیں मरना तो नहीं चाहिए सर यार समझ लो किशन को भी थे मर गया समझिए माजरा हमें समझ नहीं आता ये कैसे गौस को तो बबदाल है नहीं वो खनवीर कहता है मैं गौ से पास से छह दर्जे ऊँचा हूँ फिर दस कलाशन गोघ में रहता था ये आज के भगौड़े जो है ना भगौड़े बुजुर्ग इनको कहते हैं भगौड़े बुजुर्ग باگڑ بلے گڑھ شیر دم دنیا سے چڑھ ہے مولا علی مشکل بشار رضی اللہ تعالی جن لائنوں کو اتنا ہی پتا نہیں ہے ایمان سے بتاؤ بہت انسان لاتا یا فرشتہ فرشتے کی حفاظت ہو سکتی ہے فرشتے سے کو بچا سکتا ہے کسی کو لیا ہے जिस लाइन को इतना ही पता नहीं है जो छोटी सी करीमा की किताबों के अंदर भी ये बातें लिखी हुई है मिसाल देता हूं जिस दर गिर पड़ा नील के बच्चे में तो डब खड़बा हुआ बाहर निकला तो अपने आप को चीता गुमान कर लिया और पूछ उठते जा रहा है सारा करके سچا شیر آ گیا ماری بڑک کی سی چپ کرا چوٹی چاہٹ نکل چوٹی یہ نیل پٹکی آلی شیر نے حضرت صاحب چبلا میرے جنگل کے دریاواں سو سو بارلے آئے نے بادشاہ جی نگر کی سارے بادشاہ حکومت خوف ہٹا کے مار دیا میں روزانہ کل نہیں حکومتاں جنرل مشرق میرا چدئی سی یہس جہاں میں ہوں ہائی کوٹ جیتیا وہ میرا بدئی سی بانہ چڑھائی رکھی کازوندی او دا نام جنرل مشرک مپایا ہے پہلے دن کائنات جنرل مشرک کو مشرک کہن والا کوئی مائی دل اور کورٹ دے اندر ایویں پیش ہوندا سی کہ سد یا صدر مشرف کو مشرک کہتا ہے اخبار تے میں یہ ضمانت کرا کے باہر ہونا تے اخبار دے خبر لگ جانی جنگ دے نوے وقت فلاں فلاں دے جنرل مشرف صاحب کو مشرک کہن والا شرارتی مولوی پیا ہو گیا جو اندر تو نر تازہ نرخل تالا تا ل اخیر نے, فرمانے نے بے کیا خواب بار پچھے لگے صدا مار نہیں سکے سکے پر باہر نس گیا میں کہا حضور انشاءاللہ شاء اللہ باہر گیا جو لہ... مار گیا بھن جدوں باہر گیا کتا <laughs> نشا آیا نا مار نہیں سکے نس گیا <threatens bywentendi> میںلہ جی دلی جس طرح روز روشن کی طرح مولا روم سرکار بس میں رومی میں روزانہ پڑھا اسے تو دینے جہدی اسی بادشاہ دا سی دشمن جہدیا دشمن عیسائی جڑے سنسلمان سن سی قتل سی وزیر کہن لگا بادشاہ مارے گھر دشمنی بدی رہی یہ تینوں کس نے مار دینا یہ کام میرے سمرد کر میں ایسا مارا گا تیر دشمن کی ہو سکا کرک وڈ میرے بول پوتر میرے کن پوتر جیل کسی وزیر آپ کہو وہ میری سفارش کر کے تیرا لس اگے میں جانا تو میرا کام جانے میں گاجر کٹانا کام ہو شروع بادشاہ نے جو انہیں دسیا کر کے سفارش کی بادشاہ جانتی وزیر نکل گیا چلا گیا عیسائی داقی عیسائی پوچھے ہوا آخیا بس جگہ تیسالا اسلام کی خاطر ہوا جو کچھ وہ کہیں توں تو جی آخیا پاگل ہو جائے میں عیسائی سا لک کے جی بن کے سامنے عیسائی بزرگ ہونا جہاں دینا خاصر اتنا مصیبت بزرگ بنا لیا پھیر بنا لیا بارہ سن امام عالم کر لوگ ہو ہر جناب ہوا اعتماد ایک امیر عالم آیا لگا مذہب آئی دے خلاف ہو چلا گیا دوسرا آیا اُنہوں کہ जेड़ा एड्डे कतल कर दी तीसरा चौथा बारह बारह वखरे वजह करवाजा बंद कर लिया कहना बस मुलाकात बंद हो गया मुलाकात का सिलसिला मुला। बैठके दिल करनी नतीजा यह निकल बाबा जी उन्हें खा लिया اپنا اپنے آپ خودکشی کیس طرح کی <مترجمت> <مترجم> مذہبی کی خلیفہ بنا بارہ با مذہب ایک دوسرے کی لڑائی شروع بنکا روم جماعت یعنی کچھ لوگ سن کہ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام شریف نو دے سن ڈگا آخری نبی محبوب صلی اللہ چمنا چٹنا پر مایا جہا ختنے اگ لا گیا اس دے آگ اس دے اندر سارے سائی باقی جماعت سڑتے مرد رہے بارہ دیا بارہ لیکن او گستاخ سن کا مرد رہے فرمایا اے ادب والے سن اللہ دے, محبوب دے نام دا جو دا دا محبوبار دا. دا نا کے کے جماعت پارٹی, پارٹی فلان لڑائی آؤں سچی دسیا جی بما دہشت دا گردیا چڑائی آؤں حدرت صاحب فکیر میرے حضرت یہ لانتی سارے رب رسول ناما اشتہار چھاپ کے ساوی پگا والے کروڑا اشتہار نشئی پنڈ پن کے لئے تھلے پیروں نے مول ساحب درو سلام رولتا دیکھا میں رولتے ہیں Hmm. قسم خدا دی کر کے آنا بندہ کی کرکان بندہ کدر گیا نشا رب سونے او کرم کیا کی ساری دہڑی روڑیاں کاغذ چگنے تھلیوں دے دے. اخبار چگنے کاغل چگنے اشتہار چگنے قرآن چگنے کا کرتے نشا ہی ادا پیس پا گیا سلانت بونے خدا کی کوئی بنیا بیٹھا کوئی کتب بڑے بیٹھا گی ری لے سن خدا رسولیاں ہاتھ اشتہار تھلے کٹتے دس اج کے جا. کے پھر نتیجہ نکلیا ہے میں ہری پگا اڈے سنی تاریخ کراچی اڈے نے اٹھتے نے کہ کی نہیں کیوں میرے حضرت صاحب نے آب رسول نام دی دے کیونکہ اپنے آپ منوانا سی آپ کی پوجا پاٹ کرنی پتی نے ربھی کرا چل لکھا روپے گجرات نے سا بھی پاگ لیا پہلے کروڑا پتی دو کروڑ روپئے قرآن محل بنوا دیتے میں ولاس بندے آ لرت صاحب میری لگتا ہے میں نے گیا جناب لے لو آیا تھی لے لے لے لے میرا نہیں میرا پیچھے ہلکے ہو کے ہر اتفاق کر کے منڈی پوری کراچی دی منڈی خرید کر لئیے وہ منڈی پوری سبزی منڈی جتھے کراچی ہوں مرکز پیسہ لگ جائے चल चकला चकला चल रहा है ना करोड़ रुपए महीने का छे करोड़ रुपया टैक्स सिर्फ जकूमत नीवी दे दिन तकरीर करा दो जाओ میں مدنی چینل انہوں آکھا گا جا ہو یار مدینے والے دے قانون دی گل ایک دن کہہ دو حکومت والے یہ جو قانون ہے کفر چلا رہا ہے اور یہ کافر کا کفر کا قانون ہے چلانے والا کافر ہے تین ایت پڑھ دو ملو یحکم بمان اللہ و قولا فاول کافرون ملام یعق اللہ ملب یاقبان اللہ خاحل غالب یہ تین آیا سے پڑھ دو اور کہہ دوپر کا قانون ہے جا اگر یہ, یہ, چین یہ چینل دوسرے دن چل گیا میری زبان کا دیت. یہ لندنی چینل لانسی. لندنی ملا ہے برگٹ کے مولوی کا کیا پوچھتے ہو کیا ہے لندن کی پالسی کا عربی میں ترجمہ پالیسی لندن کی جمار ہے ترجمہ عربی میں فرق ہے اگر سے کھولو گے یہ سورج نظر آ جائے گا کہ صرف یہی آگ کا اس طرح ہوا ہے اگر سے بند رکھو گے تو پھر دو لکھ بنٹے گا بہت بڑی ہے مجھے کہنے لگا اے اے اے اے اور تیرا کی خیال ہے, جی ہے نا ہو بھی گئی ربھی دودھ سما لے گی وہ چھوٹی موٹی تھوڑی یہ تو ڈرنا ہے پورے ایمان والو اگر تم اپنے دین سے مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ سے ان سے محبت کرے گا اور وہ اپنے اللہ سے محبت کرے گا علی المؤمنین موبروں کے لیے نرم ہوں گے علی کافرین کافروں کے لیے سخت ہوں گے ہے نا کہ ہر کسی کو ساری کا گھومتے راضی سے گھوش لا کر یہ تو کافروں اور منافقوں کی نشانی ہے قرآن پڑھو کیا کہہ رہا ہے علی امام علیہ سنت رضی اللہ عنہ سے جب آپ کو پوچھتا آپ،, آپ کا مذہب کیا ہے فرماتے سنی ہے نفی دشمن نیچری ہوں دی ملت... خود اب اسلام کو مذہبی غیر سیاسی کہنا یہ خود نیچریت ہے مذہبی غیر سیاسی یہ دو لائن ہے ایک وہ یہ کیا ہے مذہبی غیر سیاسی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہیں ایک ہوتے ہیں سیاسی غیر مذہبی وہ ہے نواز گنجا پارٹی یا پیپل پارٹی جو کتے کے مجھے کیا ہیں؟ وہ ہیں, ہاں ہے وہ ہاں yeah. کہتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہمارا مذہب سے کوئی الگ نہیں یہ کہتے ہیں ہم مذہبی ہے ہمارا سیاست سے کوئی کا الگ نہیں کو مت جیسی اور ہم تو سب کے بکو ہیں کہتے کہتے تیسرے شاہان ہے نورانی نیازی جیسے وہ کیا کہتے ہاں؟ ہیں ہم سیاسی ہیں مذہبی ہیں جمہوری ہیں جمہوری جمہوریت والے وہ لانسی جمہوریت تو شرک ہے ادھر خدا اور رسول ادھر بند بندوں کی مانو خدا رسول کی نہ یہ ہے جمہوریت اور ووٹوں کی یہی مطلب ہے نا ادھر خدا رسول یہ کہتا ہے حکم یہ کرتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو ادھر کہتے ہیں نہیں جی پیپل پارٹی والے ہم چور کا ہاتھ نہیں کاٹے ارے بندے ووٹ ادھر زیادہ ہے جی ادھر زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کی وہ یار ادھر بھی ووٹ ہے خدا رسول بھی ہے ایک مجھے کہتا ہے ہم تو مذہبی ہم تو خدا رسول والے ہیں میں نے کہا یہ لان یہ بتا اگر تمہیں حکومت مل جائے تمہاری کثرت کی بنا پر ملے گی کہ خدا رسول کی بنا پر لانسی اگر کثرت کی بنا پر تو اس کا مطلب یہ نکلا کے پھر بھی تو کثرت رہی خدا رسول بن رہا وہ لام یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا مشورہ ہو رہا ہے بات چھڑی ہوئی ہے اس دوران انصار انسار, انسار صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے وہ کہتے ہیں من امیر ہوا من تمہیں امیر ہمارا ایک امیر ہوا اور تمہارا بھی امیر ہے تمہارا بھی حاکم تمہا ہمارا بھی حاکم ہے جس طرح قبیلے وہ قبیلے ہے سرداری والا کام کرتے ہیں یعنی ان کو اتنا سمجھ نہیں تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا من قریش مسلمانوں کا حق میں خلیفہ ہوگا جب انسار نے یہ حدیث پاک سنی ہے جتنے کثیر تعداد میں تھے اور مہاجرین کم تھے اب ایک حدیث نے سب کو بٹھا دیا انصار نے کہا بھی اب حدیث آگی اب ہم بولنی کچھتے ایمان یہ ہے یہ کیسے کتے کے بچے ہیں وہ کہتے نہیں حدیث قرآن کو چھوڑو بوٹوں کی بات کرو لاکھ لانات پس ہور کا بچہ یہ تو کافر لوگ یہ کافروں کا نعرہ تھا ہماری نفری زیادہ ہے ہم بیاء کا نعرہ یہ تھا کہ حق ہمارے نعرہ امام سے بتاؤ جنگ بدر میں تین سو تیرہ مسلمان ہیں ایسے ہے نا اور ہزار ووٹ ہوا ہے ووٹ ہوتے تو یہ جنگ لگتی اور ووٹ تو ویسے جہاد کا دشمن ہے جب ووٹروں کے ساتھ بات پائے ہوگی تو جنگ کا کیا مطلب اور اسلام تو جہاد کا مطلب اسلام دنیا میں اسلام کے سوا کسی کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا قاتع انه الحكم الا لله اعتم صلى الله عليه وسلم الله عليه